ہم سب ہے اس خبر بہت عجب فضا تھی سب زندہ تھے بڑا اچھا ماحول تھا ایک خوبصورت سی فضا پاکستان ہندوستان ایک اچھا میں لڑکا تھا اور عشق کرنے کی بڑی خواہش تھی میں اظہار محبت سے نفرت تھی محکم اٹھائے آنگن اس خبر سے اٹھائے آنگن اس خبر سے وہ خوشبو لوٹ آئی ہے سفر سے محکل اٹھائے آنگن اس خبر سے وہ خوشبو آنگن اس خبر سے آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے شہر میں پہلی بار صاحب دیوان ہوں پرسو دیوان ہے میرا اور آپ دیوانے ہیں کہ تیسرے دن میرا جو منا رہے یار کم سے کم دس برس تو انتظار کرتے انتیس برس پہلے آنا تھا لیکن آیا اس کی وجہ سے منصور جاوید کی اب اس سال وہ مجھے آج میرا ہے وہ نے مجھے بتایا کہ آپ کا مجموعہ آ گیا قاسم اٹھائے آنگن اس خبر سے وہ خوشبو لوٹ آئی ہے جانی جدائی نے اسے دیکھا سرے بام میرٹ کے ایک محلے میں جدائی نے شفق کے رنگ برسے جدائی نے اسے دیکھا سرے بام منصور جاوید دریچے پر شفق کے رنگ برسے میں اس دیوار پر چڑھ گیا تھا یار عجب شیر یہ شیر عجیب میں اس دیوار پر چڑھ تو گیا تھا اتارے کون اب دیوار پر سے میں اس دیوار پر چڑھ تو گیا تھا اتارے کون اب دیوار پر سے ہائے اتارے کون اب دیوار پر میں اس دیوار پر چڑھ تو گیا تھا کے پیڑ اور نیم کے پیڑ ہیں نا پنجاب میں ہوتے میں اس دیوار پر چڑھ تو گیا تھا پر سے گلا ہے ایک گلی سے شہر گلا ہے یار ہم چشمہ لگانے کا بڑی بری بات ہے گلا ہے ایک گلی سے شہر دل کی میں لڑتا پھر رہا ہوں شہر بھر سے گلا ہے گلا یہ چاند اسے دیکھے ملک صاحب اور ہماری محبتیں کامیاب ہو جائیں گے ترسے <password> دیکھے زمانے بڑھ کا یہ چاند ہماری چاندنی سائے کو ترسے میرے مانند لوگ پڑھتے میری مانند یہ مذکر میرے مانند گزرا کر مری جان میرے مانند گزرا کر میری جان کبھی تو خود بھی اپنی رہ گزر سے کہنے میرے مانن گزرا کر میری جان کبھی تو خود بھی اپنی رہ گیا ایک اور